السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب زیوکار اللہ رب العزت کا قانونِ آزمائش میرے اور آپ کے لیے اس کائنات میں جاری و ساری ہے انسان کہاں کہاں سے کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے اور توفیق مانگتا ہے اور کون ہے جو بہک جاتا ہے پھسل جاتا ہے اور آزمائش میں گھبرا جاتا ہے آزمائش میں گھبراہٹ ایک اور آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو پہلی بات تو یہ ہے آزمائے ہی نہیں کیونکہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں اللہ ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے آزمائش میں مبتلا نہ کرے اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر اللہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے عقیدہ صحیحہ عقیدہ توحید عقیدہ کتاب و سنت کے اوپر قائم دائم رکھے اور اگر کوئی گھبراہٹ ہے بھی یا پریشانی کا مسئلہ بنتا ہے تو اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے <تصفح> رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری کی یہ حدیث اور اس کے رابی جناب انس رضی اللہ تعالی ان جو کہ آپ کا ایک معمول ذکر کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں دس سال گزارے ان دس سالوں میں آپ کے قریب ہو کے دیکھا آپ سب سے زیادہ اپنی زبان پر جس چیز کا تذکرہ کر رہے ہوتے تھے وہ خود کو اللہ کی پناہ میں لانا ہوتا تھا اور وہ دس چیزوں کی آزمائش ان سے اللہ کی پناہ میں محبوب آتے اور اکثر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ جملے اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے اللہ انی آؤد بکمن الحم والحزن آٹھ چیزوں سے پناہ مشہور روایت ہے دعا بھی ہے ان میں جو پہلے دو لفظ ہیں اللہ عمنی بک من الحم والحزن یہ جسم سے بھی تعلق رکھتی ہے بیماری آزمائش اور روح سے بھی اس کا تعلق ہے نفسیات کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے محفوظ رکھے محدثین نے اس کے اوپر شارحین نے بڑا خوبصورت لکھا ہے مطالعہ کیا جا سکتا ہے صاحب فتح الباری نے انہی لفظوں کے اوپر اپنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت والحانہ عقیدت اور پھر ان الفاظ کی حقیقت اور گہرائیوں تک جا کر کے اپنے قلم کو اور آپ کے اوپر لکھتے ہوئے جو چھوڑا ہے اور جو سطریں دی ہیں باقمال ہے مطالعے کے لائق ہیں اور پڑھنے والے لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں جو اس سے استدلال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت مبارکہ جسے ہم چھوڑ گئے ہیں ان میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دفاع لینے کے لیے اپنی حفاظت کے لیے اپنے تحفظ کے لیے اور ایسی چیزوں سے جن سے بچاؤ ناممکن ہے وقت کے نبی ہوتے ہوئے بھی طاقتور انسان ہوتے ہوئے عقیدے کی پختگی اور مضبوطی کے باوجود اور وہی کے ساتھ آپ کی مدد کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے پل پل آسمان سے ہدایت اور رہنمائی اترتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملے اتنے شدید ہیں کہ آپ خود کو اللہ تعالیٰ کی حفاظتوں میں اللہ کی پناہ میں اللہ کی کسٹڈی میں اور اللہ رب العزت کی سیکورٹی میں خود کو دے دیتے ہیں بلکہ سیکیورٹی طلب کر لیتے ہیں مدد مانگ لیتے ہیں جیسے ہمارے یہاں دیکھا گیا اگر کوئی چھوٹا موٹا پروگرام ہوتا ہے یہ ہمیں کوئی ایشو بنتا ہے تو ہم حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے اپنی سیکیورٹی یا متعلقہ تھانے پولیس ہم اس کی نوعیت کو دیکھ کے سیکیورٹی مانگتے ہیں بعض موقعوں پہ آپ دیکھتے ہیں ہماری فوج کو بھی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی ساری جگہوں پر ایکشن لینا پڑتا ہے تو جب دنیا کا کوئی بندہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سوا لاکھ آپ کے جانصار آپ کے ارد گرد تھے جانسار ارد گرد تھے اور یہ وہ جانسار تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت میں اس قدر پیار کرنے والے تھے کہ پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے محبت اس قدر تھی اور حفاظتیں اس قدر تھی کہ اپنی جان پہ جو مرضی ہو گزر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دیتے تھے ان کی تیر ان کی تلواریں ان کے نیزے اور ان کے جسم بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے عہد میں یہ منظر دیکھا گیا ہے کہ ماں ایک بچے کو لے آئیے اور کہا مابوب اسے اپنے پاس رکھ لیجئے جنگ ہے کہا ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے دشمن کو سنبھالیں گے یا بچے کو سنبھالیں گے کہا آبو بھی اس لیے نہیں لائی میرے پاس سرمایہ اتنا ہے میرے پاس کوئی بڑا ہوتا تو میں آپ کے سامنے محافظ بنا کے کھڑا کر دیتی بس اتنا ہے اس کو لے لیں اگر کوئی تیر آئے اسے آگے کر دینا آج کے میڈیا کی طرح ظلم کی انتہاؤں پہ منفر جہان لے کے کسی نے کوئی بیان نہیں دیا اس جملے پہ کا محبوب اسے سامنے کر دینا تیر اس کو لگ جائے گا اللہ آپ کی جان بچائے میرے لیے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے بہرحال اتنے بڑی قربانیاں دینے والے لوگ تھے پھر بھی معاملہ زمین کا نہیں ہے آسمان سے حفاظتیں سیکیورٹی اور تحفظ مانگا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کرے آپ کی میری عادت بن جائے کہ ہم اسی پیمبر نبی ہادی رہبر کی امت ہی بن کے اپنے آپ کو ان مشکلات میں اپنے رب کے حوالے کریں اور رب کے حوالے کر کے مطمئن ہوں اور اپنی کاپش جاری رکھیں ان میں سے یہ دو بول اللہ انی ارود من الحم والحزن جان مال اور عزت میں اگر ماضی کے اندر کوئی لاس ہو جائے تو انسان کو غم نہیں جینے دیتا جان مال اور عزت یہ تین چیزیں ایسی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی بندے سے چھن جائے تو بندہ غم کی وادیوں میں دلدلوں میں چلا جاتا ہے اور اس کا نکلنا ممکن نہیں ہوتا جتنا وہ ہاتھ پاؤں مارے گا جیسے دلدلی علاقے میں ایک جانور پھنس جاتا ہے ایسے ہی انسان غم کے اندر مزید گہرائی میں جاتا ہے ڈوبتا ہے ہر دن کے ساتھ اس کی تکلیف بڑھتی ہے جان مال اور عزت وقت نہیں وغیرہ میں ان تینوں کی مثالیں دے سکتا ہوں ایک چھوٹا سا اشارہ مقصود ہے جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ ان کی جان تھی بیٹے جان ہوتے ہیں اولادیں دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں جگر ہوتے ہیں اولادنا اکبادا تمشی ال الشوارع یہ جن راہوں پہ چلتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک راستہ تو ضرور ہے مگر دل دھڑکتے ہیں پریشانی کے عالم میں مسائل بنتے ہیں مسائب بنتے ہیں یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ انی اعوذ کمین من وال والحزن یہ جو حسن ہے قرآن نے اس کی تعبیر کی کہ جب بیٹا یوسف وقت کے نبی کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہوا اور یہ جدائی عام آدمی پہ نہیں وقت کے پیمبر پہ اور پیمبر بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں بڑے حوصلے ہوتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے وب یدت عینا من الحسن ان کی حزن نے اتنا بڑا اٹیک کیا تھا کہ رو رو کے آنکھوں کو غسل دے دے کے اس قدر دھو بیٹھے تھے کہ آنکھوں کے اندر کے لینس ختم ہو گئے تھے کالی سیاہی ختم ہو گئی تھی دی جاتے رہے تھے اتنا بڑا اٹیک ہوتا ہے جسم پہ اور وہ بھی وقت کے پیمبر کے جسم پہ آنکھیں اور نظر چلی گئی ہے محمد الرسول اللہ, اللہ سلم پہ یہ اٹیک ہوتا ہے وار آتے ہیں آزمائش آتی ہے اللہ رب العزت نے بیٹا قاسم لے لیا سوچیے بڑا بڑا بیٹا ہو اور دنیا تانے بھی دے رہی ہو جا جا تیری نسل ختم ہو جانی ہے ابتر ہو جانا ہے تو نے بچنا ہی کچھ نہیں ہم مار دیں گے نہیں بچے گا حالات مار دیں گے تجھے جینے نہیں دیں گے جس نام پہ کنیت تھی ابو القاسم دنیا بلائے بھی ابو القاسم اور وہ بیٹا نظر نہ آئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ذرا اس حادثے کو کبھی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشری حیثیت سے بھی دیکھیے گا پڑھیے گا تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے عبداللہ اللہ پیار سے آپ اسے طیب بھی کہتے ہیں طاہر بھی کہتے ہیں طیب بھی بولتے ہیں طاہر بھی بولتے ہیں اور جب پہلے بیٹے چلے جائیں نا تو اس کے بعد آنے والے بیٹے اس کے قائم مقام سمجھے جاتے ہیں پھر باپ کو اسی میں وہ بچہ بھی نظر آتا ہے جو پہلا ہے کئی لوگ تو نام بھی وہی رکھ دیتے ہیں عبد بھی اللہ کو پیارا ہو گیا عبد بھی جاتا رہا ہے اور تیسرا بڑا اٹیک آپ کے اوپر کے جب ابراہیم عمر کے آخری حصے میں سیدہ ماریا کپتیا سے اللہ نے دیا اور امیدیں لگ گئی اٹھارہ مہینے عمر ہو گئی اور جب خبر ملی ہے تو محمد رسول وسلم کی حالت کچھ عجیب تھی نبوت اپنی جگہ شفقت پدری غم لیے ہوئے پچھلے بیٹے بھی یاد آ رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ حادثہ بھی ہو چکا ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ رکیا جب آپ بدر میں گئے ہیں تو تب اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں اور محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی یہی رکیا یہ ادھر گئی ہوئی ہیں حبشہ ہجرت پہ تو پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں باپ کے دل پہ کیا گزرتا ہے کہ جب اہلیہ فوت ہو اور بچے پاس نہ ہوں تو تکلیف اسی کو محسوس ہوتی ہے ہم انتظار کرتے ہیں جنازے ویٹ کر دیتے ہیں اتنی بڑی آزمائش محمد اور رسول وسلم کے بیٹے ابراہیم بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ نے پتہ جملے کیا بولے تھے اس آزمائش میں کیسے ثابت قدم رہے تھے اند للہ ما ما آتا و کلو شی این دہوب اجل مسما اللہ اکبر اور یہ بیٹے کو محبوب نے اپنے گھر سے اس حجرے سے اپنے بازو پہ لیا ہے اللہ کسی کو بیٹوں کے لاشیں نہ اٹھانے پڑے یوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہے بقی تک میرے محبوب کے آنسو بیٹے کے کفن کے اوپر آ رہے ہیں حضرت عبد الرحمان بنوف بولے تھے میں بڑی جرت کر کے یہ ساری چیزیں ذکر کر رہا ہوں میری ہمت نہیں پڑ رہی لیکن بہرحال زندگی ہے آپ علیہ و السلام کے آنسو کی جھڑیاں اور لڑیاں دیکھ کے حضرت عبد الرحمان بنوف رضی اللہ تعالیٰ نہ بولے وہ انت یا رسول اللہ اللہ کے رسول سلم ہم آپ کو سب سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں ہمیں دکھ آئے تو ہم آپ کی سائڈ لیتے ہیں آپ کو دیکھ کے اسوا اور قدوہ اور سیرت کو دیکھ کے مضبوط ہوتے ہیں آپ بھی آج رو پڑے آپ کے آنسو جاری ہیں وہ انتظالی کا یہ اللہ اللہ کے رسول سلم یہ کیفیت آپ پہ بھی تاری ہے آپ نے جو جواب دیا تھا ہلا کے رکھ دینے والا ہے کہ دکھ کیا ہوتا ہے حزن کیا ہوتا ہے یہ اس کی آزمائش کیا ہوتی ہے اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے اور بچائے آپ نے جواب دیا الح سنو وہ آئن و میرے صحابی میں بھی دل رکھتا ہوں میرے سینے میں بھی دل ہے وہاں بھی خون ہے ادھر بھی دھڑکنے ہیں میرے لیے بھی یہ چیز قابل پریشانی ہے میرا دل بڑا دکھی ہے وہ لائن اتدماؤ آنکھ کا لنک دل سے ہے دل میں حسنوں ملال ہو چہرے پہ اظہار ہوتا ہے میری آنکھ کے آنسو رامت بن کے گر رہے ہیں وہ ان بے فراقی کا لمحزون یا ابراہیم بیٹے تیرے جانے نے آج تیرے بابا کو بہت دکھی کر دی ہے یہاں بھی لفظ حزن ہے وہ ان بے فراقی کا لمحون ہوں یا ابراہیم بیٹے بڑی جلدی چلے گیا رب نے بلایا ہے دکھی بہت ہوں ولا نقول اللہ ربنا الما یو ہب ہوں رب جب لے لے اس کا مال تھا میں اللہ کا شکوہ نہیں کر رہا بس تیری جدائی پریشان کر رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کے شلٹر میں سیکیورٹی اور تحفظ میں یہ میں نے ابھی صرف جان کا دکھ بتایا ہے کبھی مال کے دکھ کے حوالے سے دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے وزن پہ ایک نام اگر آپ جناب ایوب علیہ السلام کو دیکھیں صحت بھی گئی طاقت بھی گئی قوت بھی گئی مال بھی گیا جمع پونجی بھی گئی دولت اس قدر تھی لکھا گیا کہ ان کی چڑیاں اور ان کے ٹڈے وہ بھی گویا کے سونے کے تھے گولڈن کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا تھا مال سے سب چھن گیا تھا کیا تکلیف تھی کیا معاملہ تھا ان پہ بھی ایک ازمائش آئی تھی اور وہ آزمائش یہ تھی اٹھارہ سال بیوی کوڑی جسم کے ساتھ ان کو سنبھالتی رہی علاقے والوں نے کہا لے کے باہر نکل جاؤ بستی میں نہیں رکھیں گے کسی علاقے کا بندہ بادشاہ ہو حاکم ہو دولت مند ہو اسی بستی والے اجنبی ہو جائیں اور دور کہیں جا کر کے ویرانے میں اپنے بیمار شوہر کو لے کے بیوی بیٹھی ہو اور اللہ نے وقت کے پیمبر کی بیوی بنایا ہو اور پھر آزمائش سے آج ہے کہ لوگوں کے گھر جا کے صفائیاں کرنی پڑ جائیں شوہر کو بھی دیکھنا پڑے اللہ اکبر وقت کے پیمبر اور ان کی بیوی پہ مال دولت کی بھی آزمائش ہے ایمان کی بھی آزمائش بن گئی تھک گئیں ہار گئیں ایک دن ایک بابے کی شکل میں ایمان کے اوپر جب بھی ڈاکہ ڈالا ہے شیطان کسی بزرگ کی شکل میں آیا صاحب دین صاحب دل صاحب نظر صاحب شریعت ان چیزوں کو جانتے ہیں آیا اور کہنے لگا بی, بی پریشان دکھتی ہے کہا جی کہا شوہر کو اتنے سال ہو گئے اب تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں لوگ نفرت کرتے ہیں کام نہیں کرنے دیتے ان کے جسم کو کوڑ لگا ہوا ہے یہ ان کی بیوی بی ہے بیماری ہم تک نہیں آ جائے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے آزمائش اتنی ہے کہا چلیں ہم علاج بتائے دیتے ہیں کوئی گوشت لو اور ان پہ پھیر کے گھما کے صدقہ کر کے راستے میں ڈال دو جو بندہ گزرے گا اسے لگ جائے گی بیماری تم بچ جاؤ اور تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائے اچھی ہوتی ہیں وہ بیویاں جو کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے شوہر سے مشورہ کر لیں ایمان پہ ڈاکے ڈالنے والے آسمائش بننے والے فتنوں میں مبتلا کرنے والے یہ دروازوں پہ آنے والے بظاہر چبے اور چبگے پہنے ہوئے ہوں گے آپ کو اور مجھے بڑے وہ معصوم نظر آئیں گے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اندر کا زہر کوئی نہیں جانتا لبادہ کیا ہے اندر معاملہ کیا ہے کیا کیا بول بول جاتے ہیں جاتے جاتے ایسا زہر چھوڑ جاتے ہیں کہ ایسے شک میں ڈالتے ہیں باجی خیر تھی پائی یا نہیں پائی لیکن تھوڑے گھر کے اتنے یہ بڑا مسئلہ ہے اور میں دیکھنے دیا کہہ کے چلے جان گے بعد میں جو تکلیف ان کو ہونی ہے جو انہوں نے بھاگ دوڑ کرنی ہے اللہ معاف کرے اس بابے نے بھی وہی کہا لیکن قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں جو سکھا گیا ہے کمال سکھا گیا ہے اس خاتون نے اپنے شوہر کو جا کے کہا کہ اللہ کے بندے بیماری لمبی ہو گئی ہے میں بھی آپ کی خدمت نہیں کر سکتی میرے بھی وجود میں وہ ہمت نہیں رہی سامان بھی ایسا نہیں کہ آپ کی خدمت کی جا سکے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ایسے گوشت لینا صدقہ کر دینا اور پھر جو ہے اسے رستے میں ڈال دینا جو گزرے گا بیماری اس کو لگ جائے گی بیماری کی حالت میں اٹھارہ سال بیمار رہ کے بھی نبی کا ایمان نہیں ڈولتا آزمائش بڑی سخت آئی ہے سم کھائی بیماری کی حالت میں اگر اللہ نے مجھے صحت دی اگر میرے رب نے مجھے صحت دی تو نے یہ بات سوچی کیسے مشورہ ہوا تھا تو وہی پہ لا ہولہ والا کل بلّہ میں نے شیطان عجیب یہ کہہ کے کہ شیطان کو کیوں نہیں پیچھے کیا یہ کسی انسانیت کے روپ میں آنے والا ایمان پہ کا ڈالنے والا تھا نہیں درست نہیں یہ صحیح سن میری اہلیہ رب نے مجھے شفا دی تو میں تجھے سو کوڑے ماروں گا سو کوڑے یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں مجھے یہی تو اٹھائے پھرتی ہے یہی میری خدمت کر رہی ہے اور میں اس کو اس قدر یہ ہوتا ہے ایمان یہ ہوتی ہے غیرت یہ ہوتی ہے جرت یہ ہوتی ہے استقامت یہ ہوتی ہے اللہ سے مدد اور یہ ہوتا ہے عمل صالح اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے توکل کرنے والوں کے انداز اللہ اکبر مجبوری کے عالم میں کسی کا دیا ہوا مشورہ شوہر سے جب کیا تو انہوں نے روک دیا آخر جب اس آزمائش اور قربانی سے بھی نکل گئے تو اللہ تعالی نے صحت دی سب کچھ لٹایا تو تیار ہو گئے کہنے لگے سامنے آؤ آپ کو وہ کوڑے لگائے جائیں گے آسمان سے رب نے جبریل کو بھیج دیا جائیے میرے پیمبر کی غیرت اور ایمان عقیدہ آزمائش ان کے لیے ان کی جو ہے یہ سنبھالنے والی با وفا باحیا یہ بیوی کا قصور نہیں ہے انہوں نے ان سے مشورہ کر لیا ہے نہ کرتی تو شاید اور ہوتا جائیے پیمبر کو کہیے کہ آپ کی قسم بھی پوری ہم کر دیں گے لیکن انہیں کہنا کچھ نہیں ہے ایک جھاڑو لو جس میں سو تین کے ہوں اور وہ ان کو مار دیجیے آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اور آپ کی عزت اور غیرت کا معاملہ اور ان کی جو ہے وفائیں ہم سمجھتے ہیں اللہم انی اللہ انبکا من الزم یہ دکھ یہ تکلیفیں یہ پریشانیوں کے عالم یہ مسائل اگر دیکھنے ہیں تو کبھی ان کو دیکھیے جن کی بیٹی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں عزت کا مسالہ بنا زندہ زمین میں گڑ گئے جگہ نہ ملی معاشرے نے دی پریشانی کے عالم میں خود کو مار بیٹھے حوصلہ نہ کر سکے تو دعا کیا کریں اللہ انی اعوذ بے من الحمی والحزن حزم اللہ مجھے کبھی غم نہ دینا ماضی کی تکلیف کے اوپر میرا دل کٹتا رہے میں کرتا رہوں میں جی جی کے مروں مر مر کے جیوں سانس آئے بھی لیکن جسم مردوں جیسا ہو میرے حالات اس کے نہ بنا دینا اللہ آزمائش میں نہ ڈالنا والحزن حزم کے بعد جو پہلا جملہ ہے اللہ مجھے مستقبل کی ٹینشنوں میں بھی نہ ڈال مستقبل کی ٹینشنیں انبیاء کو بڑی تھی اس کا کیا بنے گا قوم کا کیا بنے گا اللہ میرے بعد یہ لوگ کیا کریں گے یہ پریشانیاں صالحین کو رہی ہیں محدثین کو رہی ہیں فکہا کو رہی ہیں علماء کو رہی ہیں میں نے علماء کی جب زندگیاں پڑی ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں میں نے ان کو دن رات اڑتے دیکھا ہے جلتے دیکھا ہے تکلیف میں دیکھا ہے عمر کے آخری حصوں میں جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت کی ہے ان کے جسم میں نے مشلول دیکھے ہیں بھئی کیا ہے یہ کہا اسی ٹینشن میں چلے گئے کہ میرے محبوب کی امت کے اوپر شیطان کا غور کتنا سخت ہے یہ لاپرواہ کتنے اب ہم بولنے کے قابل نہیں ہیں زبان پہ لرزے تاری ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر زبان ساتھ نہیں دیتی تکلم نہیں ہوتا ہے کان وہ پریشانی کے عالم میں دل اسی طریقے سے خود میرے محبوب کی آخری دم یہ کیفیت تھی مستقبل کی فکر مستقبل کی فکر لوگوں میرے حسن و حسین لوگوں میں نے سب کے بدلے دے دیے میں انصار کا بدلہ نہیں دے سکا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا آپ جاتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کان قریب کیے گئے تو آپ کی زبان پر لجلجہ کے باوجود اتو ہے آئے آپ بولنا چاہ رہے ہیں مگر بول نہیں سکتے قریب کر کے جب سنا گیا تو آپ یہی کہہ رہے تھے السل السل وما ملک تیمان لوگوں اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا وہ پہلے ہی آزمیش میں ہوتے وہ پہلے ہی آپ کے ہاتھوں کی محل دیکھتے ہیں وہ پہلے ہی غربتوں کی انتہا پہ ہوتے ان کے اندر کے معاملے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بڑی ساری چیزوں پہ صبر کرتے اور خصوصی نعمت سامنے دیکھ کے کسی کو رب نے اتنا دیا ہو کہ اس کے کتے بھی راج کریں غریب شہر ترستا ہے ایک ایک دوالے کو امیرے شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں وہاں اس کتے کو پالنے والے بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی مولا میرے بچوں کو بھی رزق میسر نہیں اور یہاں کتوں کے بھی نخرے ہیں میرے گھر میں ویسا بستر میسر نہیں میرے بچوں کے لیے یہاں جو کچھ ہے السلح میری امت کے غریبوں کا ماتحت لوگوں کا اپنے نوکروں چاکروں کا آپ کے نیچے کام کرنے والوں کا باس بن کے ذرا خیال رکھنا و ماہ ملکت خیال رکھنا السلح السلح تمہارے اوپر جو تمہارا مالک ہے اس کے باغی نہ بننا اس کا بھی خیال رکھنا نماز میں چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا یہ میرے محبوب کو وہ غم تھے جو کھائے جا رہے تھے وہ مستقبل کی وہ فکر تھی موت کے لمحات میں بڑی بڑی وسیعتیں ہوتی ہیں یہ کر لینا وہ کر لینا کچھ ایسا نہیں نانشر بیا لم ورش در ہم دنارا ہم انبیاء کی جماعت درہم و دینار تو چھوڑ کے نہیں جاتے جس کی وصیتیں کریں ہمیں تو فکر ہوتی ہے اور ٹینشن ہوتی ہے تو اپنی قوم کی ہوتی ہے میرے محبوب راتوں کو سجدے میں پڑتے مسلے بھیگ جاتے ہیں پاؤں سوچ جاتے ہیں پتہ ہے کیا ٹینشن تھی رب امتی رب امتی رب امتی اور یہ کس کا بیان ہے گھر والی کا گھر والیوں کے بیان شوہروں کے حق میں بہت کم آیا کرتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں سیدہ کہتی ہیں چراغ نہیں تھا چاروں طرف اندھیرا تھا بستر پہ محبوب کو دیکھا کروٹ لی تو تھے نہیں باریک میری تھی میں نے ادھر ادھر اندھیرے میں ہاتھ مارا ہے اور دل میں خیال آیا آپ کہیں کسی دوسرے گھر تو نہیں چلے گئے کہتی ہے کہ مام سجدے میں ہیں دونوں ایڑیاں پیچھے سے کھڑی ہیں اور جڑی ہیں اور یوں ملے ہوئے ہیں میرا ہاتھ جب دونوں پاؤں پہ لگا آپ سجدے کی حالت میں اور سینا یوں ابل رہا تھا جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے آپ ایک ہی بات کہہ جا رہے تھے رب امتی اللہ میری امت کا کیا یہ ٹینشن آج آپ کو مجھے نہیں ہے ہمیں امت کی فکر ختم ہو گئی ہے رب امتی رب امتی میں اپنی روٹی پکا لوں میں اچھا کھا لوں میں اچھا پہن لوں میں اچھا لوں میں اچھی جگہ پہ ہوں امت کی فکر ہے رب امتی اللہ میری امت سیدنا یہ لفظ بولے تھے سبحان اللہ انا فی فی اللہ تیری ذات پاک ہے میں اس محبوب ہستی کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں اور وہ کیا کر رہے ہیں ان کی سوچ کیا ہے میری سوچ کیا ہے میری حیت کیا ہے کیفیت کیا ہے اور ان کی حالت کیا ہے رب امتی رب امتی آج سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ ہمیں اپنی فیملی کی فکر بھی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں اس قدر توڑ دیے گئے اس قدر فتنے چھوڑ دیے گئے اس قدر آزمائشیں آ گئی اپنے بگانے ہو گئے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں تیرے ساتھ زندگی بھر کا ناتا کھانا پینا جینا مرنا چھوڑ دیا لیکن وہاں محبوب کافر بھی تو آپ کی امت میں آپ کو پتا ہونا چاہیے رسول وسلم کی امت دو طرح کی ہے ایک امت ہے ایک امت استجابا ہے امت استجابہ وہ ہے جنہوں نے دین قبول کر لیا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے جو نماز روزے حج زکات عقائد کے اوپر قائم ہیں عبادات اور معاملات اسلام والے رکھتے ہیں ایک آپ کی امت وہ بھی ہے جن کو آپ نے دعوت دینی ہے کیونکہ آپ تو پورے جہان کے لیے ہیں وہ رحمت اللہ عالمین اور محبوب ان کو کہہ دیجئے انی رسول اللہ گم جبیا میں تم سب کا رسول ہوں یہود کا نشارا کا ہنود کا سکھوں کا دنیا میں جتنے عزم اور جتنے کفار پائے جاتے ہیں ساری انسانیت کا نبی ہوں اور آپ سارے امت کے لیے تڑپ رہے ہیں رب امت اللہ یہ کفر پہ مرے گا کہاں جائے گا آپ کو مجھے کبھی اس طرح کی فکر لاحق نہیں ہوئی لہذا ان جملوں کو ضرور پڑھا کریں کثرت سے پڑھا کریں اللہ میری اور آپ کی ماضی کی پریشانیاں ختم کر دیں مستقبل کی ٹینشن ہے اللہ تعالی۔ خود ہی فاستیں کرے ہمیں محفوظ رکھے ہمارے خاندانوں کو ہماری نسلوں کو اولادوں کو اور ہمارے اصل کو ابا و اجداد کو ہمارے خاندانوں کو پوری امت مسلمہ کو حضرات فکر ہونی چاہیے تکلیف کیا ہوتی ہے واقعہ نیوزی لینڈ میں ہوتا ہے یہاں تکلیف فیل ہوتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے تو درد تو ہے نا امت محمدیہ کا کن تم قیر امت اخرجت جت ناس بارش پڑے لوہے پہ زنگ آتا ہے تکلیف کہیں بھی ہو چوبے کاٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواب بے ہو جائے اخوت کے اوپر یہ باتیں کہی گئی ہیں المسلم اور خود مسلم خود محمد اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پہ ظلم ہو یہ کرے کوئی اور کرے اس کو گوارا نہیں ہے مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسے ہے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو پاؤں کی انگلی کو تکلیف ہو پورا جسم درد کے ساتھ رات کو جاگتا ہے سوتا نہیں ہے یہ درد ختم ہو گئے یہ تکلیفیں ختم ہو گئی تو میرے بھائیوں اس آزمائش کے مرحلے سے بھی خود کو نکالنا ہے اللہ کی نگرانی میں دینا ہے اللہ انی اوز بکمن الحمب الزم یہ جسمانی ہو روحانی ہو نفسیاتی بیماری بن جائے بندہ پاگل بن کے گلیوں میں گھومتا پھرے اللہ اس سے محفوظ فرمائے اور بندہ سمجھنا چاہے سمجھ کچھ نہ سکے کرنا چاہے کر کچھ نہ سکے اور سب کچھ اس کی سوچیں جو ہے کوئی چھین کے لے جائے ماضی یا مستقبل کی پریشانیوں میں بندہ بالکل زیرو ہو کے رہ جائے اللہ ایسی کیفیت سے محفوظ فرمانا اللہ وبل یہ وجز اللہ اتنا آجز نہ کر دینا اور اتنا سست نہ کر دینا ہم جس جگہ بیٹھتے ہیں نا اس حصے کو بھی این جیم اور زے سے تعبیر کرتی ہے شریعت ہماری بیٹھنے والی گدی ہماری بیک سائڈ جب بندہ بے بس اور آجز ہو جاتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو گرتا ہے کرسی پہ گرے زمین پہ گرے آخر بیچارہ پیٹھ کے بل بیٹھتا ہے اور جب کمرے جواب دے جائیں جب جسے جواب دے جائیں جب ہڈیاں جواب دے جائیں انی بکا من العجز اللہ اتنا آجز نہ کر دینا کہ میں خود کھڑا نہ ہو سکوں میں خود بیٹھ نہ سکوں میں خود لیٹ نہ سکوں میں خود چل نہ سکوں اللہ اتنا آجزی میں آجزی جو ہم بولتے ہیں نا وہ آجزی لفظ کسی اور مقصد کے لیے بالکل بندے کی بے بسی بے بسی وجود شل ہو جائے فالج کا اٹیک ہو جائے اندرونی جسم کی بیماریاں کھا جائیں یا بیرونی طور پہ ایسا دباؤ ہو پتہ کیجیے ان لوگوں کا جن کو جیل کوٹڑیوں میں اٹھنے اور بیٹھنے کی جگہ بھی میسر نہیں ہوتی پتہ کیجیے اس گاڑی کا جب ہم آزاد جا رہے ہوتے ہیں فل گرمی کے اندر جون کی تپتی سڑکوں میں وہ بند لوہے کی گاڑیاں جن میں کسی طرف سے ہوا بھی نہیں صرف لوگوں کی انگلیاں باہر ہوتی ہیں وہ کون جا رہے ہوتے ہیں اللہ کوئی ایسا جرم نہ کروانا کہ جس کی وجہ سے میری آزادی چھن جائے میں آجز و بے بس ہو جاؤں میں اپنوں کو نہ دیکھ سکوں میں ماں و بہن و بیٹیوں کو نہ مل سکوں اللہ ایسی حاجی نہ دینا کہ میرے اپنے مجھ سے چھن جائے میرا وجود مجھ سے چھن جائے میرے آزا میرے ہوتے ہوئے میرے نہ رہے اللہ اتنا آجز نہ کرنا ولکسل اور اللہ میری سستیاں میری سستیاں نبی کہہ رہے ہیں وقت کے پیمبر کہہ رہے ہیں امتیوں سوچئے کتنی بڑی آزمائش ہے یہ سستی یہ ہمارے گھروں میں بچوں کے اوپر جوانوں کے اوپر مردوں کے اوپر عورتوں کے اوپر جس قدر چھاتی جا رہی ہے اتنا بڑا فتنا اتنی بڑی آزمائش میں نے نہیں دیکھی تھی آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی لیکن آج ماشاءاللہ 20 بیس سال کا نوجوان ہے تعلیمی سلسلوں میں سے نکلتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ترقی کی تھی جن ملکوں نے ذرا پڑھ کے دیکھے میں کئی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے کلپس یہ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ اڑھائی سال تین سال عمر ہے بچی کی لیکن وہ پوری فیکٹری جتنا کام کر رہی ہے کٹنگ کر رہی ہے چائنا کے لوگ تائیوان کے لوگ ہانگ کانگ کے لوگ ادھر کو چلے جائیے فن لینڈ کی طرف باقی جگہوں کی طرف دنیا کے تعلیمی نظام میں خود کو سر فہرست رکھنے والے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہنر سیکھتے ہیں آج ہر چیز جو آپ کو یہاں جاپان کی نظر آ رہی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو مختلف جگہوں پہ ہنر سیکھتے نظر آئیں گے ہم اتنی سستی سست رہو نظام بیس تیس پچیس سال لگ جاتے ہیں بچے کو پھٹیوں پہ بیٹھتے کرسیوں پہ بیٹھتے لفظ سنتے تھیوری پڑھتے پڑھتے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے دن میں ہزار دفعہ آپ کہیں کہ روٹی پکانی ہے روٹی پکانی ہے روٹی پکانی ہے لیکن اگر پریکٹیکلی بچی کو آپ آٹا گوندنا نہیں سکھاتے دانے کو صاف کر کے چکی تک لے جانا یہ آٹا لانا نہیں سکھاتے پھر اس کو روٹی گھڑنا نہیں سکھاتے آگ جلانا توے پہ ڈالنا نہیں سکھاتے جی ابھی بچی ہے چائلڈ کا معاملہ ہے ہمارے لیے اس طرح کے نظام سست رہو جب وہ بےچارہ پچیس تیس سال کے بعد باہر آتا ہے تو وہ کہتا ہے اب کیا کروں یہ عام آدمی کی بات نہیں کر رہا سکول کالجز چھوڑ دیں میں مدارس میں بھی دیکھتا ہوں مدارس میں بھی ماشاءاللہ اللہ بیس بائیس سال عمر ہوتی ہے آخری سال جب فارغ ہو رہے ہوتے ہیں ایک ہی زبان پہ جملہ ہوتا ہے کی کرا استاد جی ہوں کی کریے معاشرے نے اس قدر سست بنا دیا کاہل بنا دیا بے بسیاں ڈال دی اندر کہلی ڈال دی کوٹ کوٹ کے بھر دی ان کو بس پکی پکائی ملنی چاہیے تیار گاڑی ملنی چاہیے گن مین میسر ہونا چاہیے دائیں بائیں کی سہولتوں پہ سہولتیں ہونی چاہیے آیا ہونی چاہیے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اور آپ کے مدینہ میں اور قرب و جوار کی دنیا میں ذرا جا کر کے تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی میں نے بدر کی مثال دی ہے فنکشنل لائف تھی جنگ ہو رہی تھی عام حالات نہیں تھے کہ چلیں جی اس کو رکھ لے بڑا ہوگا تو صفحہ میں پڑھا کے واپس کر دیجئے گا فشنل لائف تھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر اتنی نہیں ہے اور بدر کے لیے تیار کھڑے ہیں تلوار بھی شاید ان سے لمبی ہے اور اپنا کد لمبا کرنے کے لیے خود کو جو ہے وہ انگلیوں پہ یوں لا کر کے اونچا کر رہے ہیں کہ ہمارا نام بھی شامل ہو جائے حضرات یہ جذبے یہ جورتیں پریکٹیکلی لائف کے ساتھ زندگی میں آتی ہیں ول اجزی ولکسل سب ڈھیلے پڑے ہر بندے کی کوشش ہے پرچی لگا لو, نمبر لگا لو جا کھیل لو, لو چیز حاصل کر لو آسان راستے ڈھونڈ گئے سوت در سوت امت ڈب گئی مٹ گئی مر گئی لیکن ہماری وہ کہلیاں وہ ہماری سستیاں نہ گئی اللہ انی آوزو بکمنل ہم کسل بل بخلی بخیل پر پرلے درجے کا کافر سرمایہ اکٹھا کر رہا ہے ایک تو بخیلی ہماری گھروں کی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے اتنی پریشانی ہیں گھروں میں بچے روتے ہیں باپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے دینے کو تیار نہیں ہے گھر میں بیوی بی مانگے کچھ نہیں ہے غیر مانگے تو نچھاور کرنے کو تیار بیٹیوں کو وراثت نہیں دیں گے خسروں کے اوپر ہیجڑوں کے اوپر ان کی وراثت سے ڈبل مال لوٹا دیں گے اپنے گھر کی عزتوں کو بھولے ہوئے باہر کے معاملے میں بکیل حق دیتے ہوئے جہاں اس کی جگہ ہے عدل کیا ہے عدل ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا انصاف دینے میں بخیل سامنے حقدار کھڑا ہے حقدار تک حق پہنچا سکتے ہیں قلم کی ایک جنبش زبان کا ایک لفظ یہ حق دار تک حق پہنچا سکتا ہے دماغ میں سمجھ آ گئی لیکن بخیل کے حق جو ہے اس تک پہنچے اور چور راستے ڈھونڈیں گے چلے یہ ہو جائے ایسے ہو جائے یہاں سے بھی ہمیں کچھ مل جائے ولبل یہ بخیلیاں دین کے بارے میں وقت ہے بڑا وسیع ہے لیکن بکیل ہیں تاج کھیل لیں گے مسجد میں نہیں آ سکیں گے ادھر ادھر کی آوارگی زبان گندی کر لیں گے وضو کرنے میں بخیل سارا دن کھڑے ہو کے چوکوں چوراہوں میں گزر جائے گا رب کے گھر میں کھڑے ہونے سے بخیل جگہ جگہ پہ لوگوں کے یہاں پوزیشنیں ورزشیں ہوں گی اللہ کے گھر میں روکو کرنے سے بخیل عام جگہ کے اوپر سر نیچے کر کے ٹانگے اوپر کر کے کھڑے ہوں گے اور بڑی بڑی یوگا اور کرتے پھرتے نظر آئیں گے جم جائن کر لیں گے اللہ کے گھر میں سر زمین پہ رکھ کے سجدہ کرنے سے بخیل چوکوں چوراہوں پہ جا کر کے دو دو انگلیاں کر کے وکٹریوں کے نشان کر کے مہینہ مہینہ گزار کے دھرنے دے لیں گے اللہ کے گھر میں دن میں پانچ مرتبہ آ کے تشاہد کا دھرنا اور شہادت کی انگلی اٹھانے میں بکیل بھو ہڑتالیں کر لیں گے آشک بن کے مجرو بن کے دیوانے بن کے روٹی روزی کھانا پینا چھوڑ دیں گے نہیں ہو جائیں گے ہڈیاں نکل آئیں گی اللہ کے کہنے پہ ایک رمضان کے چند گھنٹوں کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑ سکیں گے روزہ نہیں رکھ سکیں گے دنیا پہ ناحق جگہ پہ اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ گاڑیوں کی گاڑیاں پیسوں کے پیسے دتھیوں کی دتھیاں لیکن اللہ کے رستے میں زکات دینے میں بخیل نظر آئیں گے اور جائیں گے ٹرپوں پہ نکلیں گے تھا لینڈ پہنچیں گے دنیا کی گندی گندی فہاشی کی جگہوں کے لمبے لمبے سفر کریں گے یورپ کا رخ کریں گے لیکن اتنا پیسہ ہونے کے باوجود حج کرنے میں بکیل حج کرنے میں بکیل لڑائیوں میں شیر جہاد کے معاملے میں بخیل طاقتے اور قوتیں سب کچھ ہے پھر بھی بخل اور بخل دولت پیسہ ہر جگہ لگ رہا ہے اسلام کی عزت اور آبرو کے مقام پہ لگے بخیل سین میں بن جائیں کوئی پروار ہونا چاہیے لگنا چاہیے اور اپنی جو ہے سول سوسائٹی اس کو ثقافت اور تہذیب اور تمدن کے منصوبوں پہ بڑا کچھ لگے گا جہاں چند یتیم بچے پڑھتے ہیں وہاں اپنے بھی دینے سے بکیل حکومتوں کے بجٹ میں بھی بخل کیوں آ گیا ہے یہ آج ہماری حالت یہ ہماری درگت یہ فتنہ اور آزمائش نہیں تو کیا ہے بہت بڑی آزمائش ہے اور بس دلتنے بس دلتنے کہ اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتے اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتے پالیسیاں ایسی ہو جائیں گی حالات ایسے بن جائیں گے کہ بخیلیوں پہ بخیلیاں تو تھیں ہیں پرلے درجے کے بزدل دل اپنے پاس سب کچھ رکھ کے بھی ہاتھ میں سوٹا ہو پھر سانپ سے ڈرتا پھرے۔ کیا کہو گے سب کچھ پاس ہو لیکن دل کاپتا پھر ہے شاہ روم کے بارے میں لکھا تھا کہ تین لاکھ فوج رکھ کے بھی گھبرایا ہوا تھا رستم کے بارے میں ان کے اپنوں نے لکھا تھا چند لوگ آئے تھے ان سے گھبرا کے رستم نے اپنے وطن کی مٹی ان کے حوالے کر دی تھی اللہ نے ہمیں ہر طاقت دی ہر قوت دیے گاڑیاں نہیں دوڑتی دل دوڑا کرتے گاڑیاں نہیں دوڑتی بہت کچھ ہم نے بنا رکھا ہے ہمارے پاس کوئی طاقت کی کمی نہیں ہے ایٹمی طاقت ہے لیکن اللہ کرے ہماری بزدلی ختم ہو جائے پوری دنیا جھک کر کے سلام کرے ایمان کی دولت بھی ہو غیرت کی دولت بھی ہو عزت بھی ہو رب سے تعلق بھی ہو سب سے بڑا وہ ہمارا رب ہو ہمارا کلمہ وہ ہماری مٹی میں بیس بن کے ہمارے پاس آیا ہو اور پھر یہ حالات نہیں ہونے تھے ہماری بزدلیاں ہمارے اوپر سوار ہیں اور غلبت الدین و الرجال اللہ تعالی کسی کو کسی کو بھی ادھار کے فتنے میں مبتلا نہ کرے ادھار لینا بڑا آسان مانگنا بڑا آسان پیسہ لینا بڑا آسان ہاتھ نیچے کر کے پھیلانا بڑا آسان اور ایزی لے لینا لیکن اس کو لٹانا بڑا مشکل ہے یوں والے ہاتھ کو یوں کرنا بڑا مشکل الد ال خیر الد اس پوری امت کشگول پکڑے نہ پکڑے سنا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا ہماری ریڑھ کی ہڈی میں اور پشت میں جو کوئی بچے نے کسی نے اللہ کے حکم سے پیدا ہونا ہے نا وہ بھی مکروز ہے وہ بھی ادھار کے وزن میں دبا ہوا ہے آپ کی اور میری پشت سیدھی نہیں ہے مکروض لوگوں کے دن بھی نہیں ہوتے راتیں بھی نہیں ہوتی دن ان کی رسوائی ہوتی ہے رات کو ان کی آنکھوں کی دھلائی ہوتی ہے وہ روتے ہیں تکیوں میں سر دے دیکھے پریشانیوں کے عالم میں اللہ میری قوم پوری قوم سارے لوگ کیا تھا ہمارا کیا لینا تھا کیا ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑے اور کچھ لوگوں نے اپنے ذات کے لیے مقاصد کے لیے پوری قوم کو ایسے حالات دکھا دیے وہ الدین وہ اللہ میں ادھار نہیں چکا سکتا اللہ میں اس کے بوجھ کے نیچے دباؤ ہوں اللہ میری کمرے ٹوٹ گئی ہیں اللہ میری مدد فرما اللہ قوم کے لیے آسانیاں فرما اللہ ہم پورے ملک میں تو ٹھیک دنیا میں کسی طرف منہ نہیں کر سکتے لوگ اپنے بچوں کو اشارہ کر کے کہتے ہیں پاکستانی قوم ہے انہوں نے دنیا کا قرض دینا ہے انہوں نے دنیا کا قرض دینا ہے یہ مانگنے والی قوم ہے یہ ہاتھ حالانکہ ہم کام کرنے والے تھے ہم محنتی تھے ہمارے پاس افراد تھے ہمارے پاس رجال کی پاور تھی قوت تھی وہ الدین وکہر رجال اللہ سات ارب لوگ ہوں اور ان میں اربو مسلمان بھی ہوں لیکن مرد نظر نہ آئے اللہ ایسی عزم میں نہ ڈالنا کوئی مرد نظر نہیں آ رہا مرد مرد رجال مردوں کو زنانیاں بننے کا شوق ہو گیا عورتوں والے چسکے لگ گئے وہ والی ادائیں بن گئیں اور رجال کسی محکمے میں چلے جاؤ اس محکمے کا امام بن کے سمجھدار بن کے اس کو چلانے والا وہ ہو وزارتیں کتنی نکلی لیکن آپ سن رہے ہیں دبے لفظوں میں گاڑی مل گئی ہے چلانا نہیں آتی گاڑی مل گئی ہے چلانا نہیں آتی چیز مل گئی ہے استعمال نہیں آتا اور اللہ تعالی نے نواز دیا ہے جو مانگ مانگ کے لیا تھا لیکن اس کو سنبھالنا نہیں آ رہا اتنی پریشانی ہے کہاں ہیں رجال کتنا پانی اترا ہے اس دفعہ کتنا اترا ہے آسمان سے رب نے دنیا نے کہا تھا نا ہم آپ کو پیاسے مار دیں گے رہمان نے کہا نہیں میں ہوں نا نہیں مرنے دوں گا وہ پانی سنبھالنے کے برتن تھے آپ کے پاس اور میرے پاس کیا وہ وقت آئے کہ ہم انفرادی طور پہ اپنے اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر جو ہماری چھت کا سائز ہے اتنے بڑے کنکریٹ ڈال کے ہم اپنے اوپر ٹینک بنا لیں کہ کم از کم ہمیں پانی کی ضرورت نہ ہو ایک دن مجھے لگتا ہے ایسا کرنا پڑنا ہے جیسے ہم نے اپنے اپنے جو ہے وہ سولر پینل لگا لیے ہیں اپنے اپنے یو پی ایس کی دنیا پہ آ ہیں اپنے اپنے جنریٹرس پر آ ہیں اور اپنے اپنے سسٹم ہر گھر اپنے آپ کو کچلیں چلیں جو ملک میں ہوتا ہے ہو میں تو بچوں حضرات یہ حالات آنے تھے وہ قومی فریض وہ رجال کہاں ہے وہ تھنک ٹینکرس کہاں ہے وہ آج جس قدر مفقود ہو گئے اور ہمیں ذلت اور سوائی اور آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالنا ہوا ہے مانتے ہیں مگر نہیں ملتا کہاں ہیں؟ عمر مائیں کیوں نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ غلط دینی و قرجال آپ یقین کریں میرے پاس اس وقت جن لوگوں نے رشتے کے لیے کہا ہوا ہے نا پریشان ہے وہ پانچ سو سے زیادہ لوگ ہیں لسٹ بناؤں تو دیکھوں تو پریشانی ہوتی ہے ہر آدمی نے کہا ہوا ہے میری بیٹی ہے سمجھدار ہے پڑھی لکھی ہے اللہ نے شکل صورت قد کاٹ سب نوازا ہے آپ چوبیس گھنٹے ملک میں گھومتے ہیں لوگوں کا پتا ہے لڑکوں سے تعلق ہے دینی مدارس میں بھی کالجز یونیورسٹی میں بھی تو کوئی رشتہ تو دے دیں کوئی لڑکا آپ یقین کریں لڑکوں کے روم میں بڑے نظر آتے ہیں لیکن کسی کو بھی ٹیسٹر لگا کے دیکھے اندر سے بےچارا لڑکا نہیں نکلتا نہیں ملتا ہمیں کوئی معقول رشتہ کے والدین کو کہیں پورے دھڑلے کے ساتھ گارنٹی کے ساتھ کہ یہ بچہ ہے یہ نوجوان ہے یہ ماشاءاللہ اس کی اخلاقیات ہے یہ اس کی صلاحیت ہے یہ لیاقت ہے یہ اس کی تربیت ہے یہ اس کی تعلیم ہے یہ اس کا کام ہے یہ اس کا معاملہ ہے تقریباً اسی فیصد لڑکے صرف دوسروں پہ گزارا کرنے والے نظر آتے ہیں اے جی ابے اب دے سر پہ پلڑ لیا ہے وہ بڑا بھائی بار ہے وہ سر ہے کوئی ماموں کے سر پہ ہے کوئی ننیال کے سر بیٹھا ہوا ہے کوئی چچا کے پاس گیا ہوا ہے کوئی کہیں ہے کوئی کسی حالت میں ہے وہ لوگ کہاں گئے جن میں قوت رجولیت ہوتی تھی وہ رجال وہ اسٹینڈ لینے والے وہ کھڑے ہونے والے وہ والدین کا دست و بازو بننے والے وہ فیملیوں کو سنبھالنے والے وہ قوم کو کندھا دینے والے وہ دیوار بن کے شیشم بلائی حیثیت سے کھڑے ہو جانے والے آج افراد ہی افراد نظر آئیں گے لیکن بھیڑ بکریوں کے جیسے ٹولے ہیں جدھر کو مرضی مالک نے بٹا مارا بھاگ نکلے وہی ہماری حالت ہے وہی ہماری کیفیت ہے کسی چیز کے اوپر مردوں والا ہمارا سٹینڈ نہیں ہے کوئی جرت نہیں ہے کوئی غیرت نہیں ہے یقین کامل نہیں ہے اللہ کے اوپر وہ توکل نہیں ہے وہ سب کچھ نہیں ہے بکھرے بکھرے سے اجڑے اجڑے سے الگ الگ منہ الگ الگ چہرے الگ الگ جملے اپنے اپنے من اپنے اپنے مزاج اپنے اپنے اقوال اپنی سوچ اپنی آر وہ قوم کے رجال جو قومیں بناتے ہیں جس سے قومیں بنتی ہیں وہ مجموعے نظر نہیں آتے اللہ ان ٹینشنوں سے نکالے محفوظ کرے اور یہ آٹھ ٹینشنیں جب جسم میں آ جائیں تو عقیدے کو لے ڈوبتی ان میں سے کوئی بھی تکلیف آئے عقیدہ چلا جاتا ہے آج میں جس تکلیف میں ہوں ہر بندہ نہیں ہو سکتا آج رجب کی شاید تیرہ ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ گلی گلی آپ کو یہ بینر بھی ملیں گے جشن عید ملا دے علی ملیں گے پھر آہستہ آہستہ لوگ اس پہ دلیلیں دیں گے دلیلیں بیکار ہو جائیں گی آپ اور میں اپنے اپنے گھروں پہ یہ سب کچھ گلیوں میں کریں گے سجائیں گے مقابلہ جاری ہوگا اور پہلے ہوتا تھا جشن عید مولودِ کعبہ جو کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں ان کی اللہ کا شکر ہے چلو یہ تو مانا کہ پیدا ہوئے پیدا ہوئے ہے جو رب ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے جو داتا علا اور مبود ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا لم عل لم لمت ماں باپ نہیں ہوتے چلیں یہ تو مان لیا نا کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو ان کے ابو ابو طالب ہے ان کی والدہ ہیں باقی لوگوں نے جو بات کی عقیدہ ہے ہم کسی کے عقیدے کے اوپر بلا وجہ بات کریں ضرورت نہیں لیکن ہم اپنے دوست احباب آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ بیت اللہ میں پیدا ہونا بیت اللہ میں پیدا ہونا یہ جناب علی المرتضی کا اکیلا جو ہے وہ حسیت نہیں ہے تاریخ پڑھ کے دیکھیں بے شمار لوگ آپ کو روایتوں میں ملیں گے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوا ہے وہ بیت اللہ میں پیدا ہوا ہے باقی رہا دو رائے ہیں اہل علم کی کہ اگر یہ روایت صحیح ہے کہ جناب علی بن نبی طالب اپنی اہلیہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے اور وہ بالکل آخری ایام میں تھیں میں اس کو بعید نہیں سمجھتا طواف کیا جا سکتا ہے ایسی حالت میں اس آسانی کے لیے نرمی کے لیے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک تکلیف ہوئی سائڈ پہ دیوار کے لے کے گئے دیوار پھٹی اور ان کو اندر لے لیا اور پھر سارا جو ہے وہ معاملہ ہوا تو حضرات بہرحال اہل تحقیق اہل نظر اہل دل اہل تاریخ ان تمام معاملات پہ جو نظر رکھتے ہیں انہیں اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے بہر اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت فرمائی یہی کافی ہے پیدا ہوئے پیدا کرنے والا بڑا ہے پیدا ہونے والے سے وہ مالک ہے وہ العلی العظیم العلی العظیم اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے لہذا اپنے عقیدے اس میں مضبوط رہیں عقیدے کے فطرے کے اندر اور آزمائش کے اندر تین سو ساٹھ وہ بیت اللہ میں ہی تھے اس سے وہ پاک یہ صاف نہیں ہو گئے تھے آئے سمجھ جناب علی المرتضی اللہ کے بہترین بندوں میں سے بندے عظیم تر انسان ہمارے دل ہماری جان ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ قزم چچا کے بیٹے آپ کی تربیت میں پلنے والے میرے محبوب کے داماد اور محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے خوشی میں غمی میں پیچھے اور آگے غزبات کے اندر سارے مقام رتبے حتیٰ کہ رب نے شہادت کے رتبے سے نوازا جو معبود ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا وہ موت نہیں آتی اس کے جنم کے مسئلے نہیں ہوتے لہذا عقیدے کو صاف ستھرا رکھیں اور اس میں اتنا الجھنا اور اس قدر جو ہے افراد اور تفریح اور غلوب کر دینا کہ مولا علی پوری کائنات کے جو ہے وہ مولا کائنات وہ اس طریقے سے جو اللہ ہے وہی بنا کے پیش کر دینا اس کے اوپر انسان کو تھوڑا سوچنا چاہیے اسے بھی رب کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے ہمیں عقیدے کے فتنے میں اور توحید کے معاملے میں اللہ تعالی سچائی عطا کرے شیرت کے فتنوں سے محفوظ رکھے سنت عطا کرے بدعات کے فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ عمل عطا کرے بدعملی عملی کے فتنے سے محفوظ رکھے اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق دے وما توفیق